بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحیم یہ شاطر رحمت اللہ علیہ کی دلیل گزر چکی تھی کہ اگر کوئی جزے معین کی طرف اشارہ کر کے طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور شائع جس کے اندر یعنی آیا وہ حصہ جس میں کئی اعضا داخل ہو جائیں اسے جسے شائع بولیں گے یعنی پھیلا ہوا حصہ, حصہ اس کی طرف اگر نسبت کر کے طلاق دی گئی تو واقع ہو جائے گی تو احناف رحم اللہ کے نزدیک سبائے امام ظفر کے جزے معین یعنی ہاتھ اور پاؤں کوئی ایک جز کی طرف عزمت کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ امام و اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واقع ہو جائے گی آج ہم نے پڑھنا ہے سے جہاں سے رحمت اللہ علیہ کی ذریع شروع ہو رہی ہے की <حُرِحًا> کی, کی طرف نسبت کر کے طلاق کہنے میں آڈمی نے طلاق کی اضافت کی ہے غیر محل کی طرف یعنی اس چیز کی طرف جو طلاق کا محل ہی نہیں ہے تو اس کا یہ کلام لغ ہو جائے گا یعنی یدو کی تعلیم اور رجوع کو تعلق یہ کلام لغ ہو جائے گا اما اذا اداریہ صحیح او غفریہ جیسا کہ کوئی انسان جب نسبت کرتا ہے طلاق کی اداریہ صحیح عورت کے سوکھ کی طرف یا گف رہی یا اس کے ناخن کی طرف کہ ناخن کو طلاق یا اس کو طلاق ان سے تدلاق واقعہ نہیں ہوتی اسی طرح یدو کی یا رجلو کی, کی کہنے سے بھی اطلاع واقع نہیں ہوگی ہمارا محل, محل تلاق ہی مایسو ہوتی ہے بتائی اور اس وجہ سے دیکھے محلے تالاب جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی جس کے اندر قید ہوا کرتی ہے جس کے اندر قید ہو وہ محل تلا کرتی ہے بتائی دے گی کہ تلاق جو ہوتی ہے وہ تو قید کے اٹھانے کے بارے میں بتاتی ہے رسا قید کے لیے ہوا کرتی ہے جی تو تلا قید کو اچھارنے کے لیے آیا کرتی ہے اور جس چیز میں قید ہوتی ہے وہی وہ کرتی ہے بلا से ایسے لیا ہاتھ میں کوئی قید نہیں پاؤں میں کوئی قید نہیں یعنی جزے में कोई میں کوئی قید نہیں ہے پناہ سے نکاح ہی نہیں اسی وجہ سے اگر آگ کی طرح ادارہ کر کے نکاح کیا جائے یعنی ہاتھ پر نکاح کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا جی جیسے کوئی کہ میں تمہارے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں نہیں اس سے نکاح واقع نہیں ہوگا اس میں اکثر جسم کا حصہ آ جاتا ہے محل لنکاح بنا کیونکہ جزئی شائع جو ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک محلے بھی کام ہے حساب کا اضافہ ہو بھی اسی لیے درست ہوگا تلاد کی اضافت کرنا جزئی شائع کی طرف اس سے واقع ہو جائے گی جس طرح وہ نکاح کا محل ہوتا ہے جسے اسی طرح طلاق کا بھی محل ہوتا ہے اور نے اختلاف کیا ہے ظاہر اور بطن یعنی پیٹ اور پیٹھ میں کمر میں اور پیٹ میں یعنی ان کی طرف طلاق کے نسبت کرنے سے یوں کہ اور بطور ان سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان سے طلاق واقع ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے طلاق واقع نہیں ہوگی وقت علاقوں کا یہی مقصد ہے بعض کو کمانے کما ہو جائے گی بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی لیکن ہدایہ محلہ کے نزدیک زیادہ واضح اور زیادہ یہی چیز ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی یعنی تلاش واقع کرنا ان کے ذریعے سے درست نہیں ہے لا عن جمع البدن اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے سے تمام بدن کو مراد نہیں لیا جاتا تمام مراد یعنی زہر بول کے یا پیٹ بول کے تمام مراد تمام بدن مراد نہیں لیا جا سکتا اس وجہ سے ان کو بول کر تلاش دینا بھی درست نہیں ہے ان پر اللہ تعالیٰ تصریفاطن سے تسلی واحدہ اور اگر خالد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق کے نصف یا ایک طلاق کے تہائی کے ذریعے طلاق دی ایک طلاق کا نصف یا ایک طلاق کا تہائی حصہ طلاق دی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی وجہ اس کی یہ ٹکڑے نہیں ہوتے ایک کامل طلاق ہی ہوتی ہے اس کا نصف یا اس کا تہائی نہیں مراد لیا جاتا لیا تو طلاق ان چیزوں میں سے ہے جو لا تجزہ ہوں جو ٹکڑے ٹکڑے یا تقسیم نہ ہو سکتے ہیں وہ ذکر و ذکر بان نیمال یا تجربہ اس کا اور ان چیزوں کا ذکر کرنا کہ جو اجزا اجزا یا ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتی اسی طرح جیسے کہ کل کا ذکر کرنا تو رسبت بولا تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی یا سرس بولا تو بھی ایک طلاق واقعہ ہوگی کیونکہ طلاق میں تجربی نہیں ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا نہیں ہے بد اگر جمع اسی کل لکھ سب کو لینا اور یہی جواب ہے ہر اس جز کا اسے شوہر متعین کر دے سمباہوا سماغ کا مرضی خاطر ہے اسے خاطر متعین کر دیں وہ نسب کہے یا اور اس کے علاوہ ربو کہے وہ اتنا طرح کے الفاظ بولے تو یہی جواب ہوگا کہ ذکر واضح مال آئے تجزہ کا ذکر الفل لیں ان چیزوں کے بعد کا ذکر کرنا کہ جو جساں اجزاح سے حصے نہیں ہوتی ان کا ذکر کرنے کی طرح ہے بالکل براد ہوگا سلاخت انساری تخلیفہ کہاں دیوی سے کہ تو دو طلاقوں کے تین نصف کے ساتھ طلاق والی ہے طلاق انصافی تتلی دو طلاقوں کے تین انصاف یار دو طلاقوں کے تین نصب کے ساتھ طلاق والی ہے تو پھر سعید الطلاثت میں مترمتا ہوگی تین طلاقوں کے ساتھ کیوں اس کی وجہ نصف تکلیف کہ دو طلاقوں کا جو لسٹ ہوگا وہ ایک کامل طلاق ہوگی اور جب دو طلاقوں کے تین اکٹھے ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے ضرورتن تو ولاقت تین طلاقیں ہو جائیں گی وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ طلاق ایسی چیزوں میں سے ہے جو لگ رہا ہے کی نہیں ہوتی تو ہر ہر نصب بول کے ایک ایک طلاق مراد ہوگی تو تین طلاقیں واقعہ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ انفاف کی تریف کا دن تین تریف کا سال اور اگر یوں کہتا ہے اور اس کو یوں, کہتا ہے یوں کہتا ہے کہ ایک طلاق کے تین نصف کے ساتھ ایک طلاق کے تین رشت کے ساتھ تو وہ طلقہ ہے یہ کام کا سلیقہ کام تو دو طلاقیں واقع ہوں گی یہاں پہ ایک ایک ونسفن اور آدھی تو یہاں پہ ڈیڑھ طلاق ہے فتح کام تو یہ بھی کیا ہو جائے گی پوری ہو جائیں گی لہذا دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی سلاح فتح انصافی تصلے کا تل ایک طلاق کے تین نصف اس کا مجموعہ کیا بنے گا ڈیڑھ اور ڈیڑھ تلاک تلاق ڈیڑھ نہیں ہوگی بلکہ دو طلاقیں واقع ہوں گے واقعی تتلیہ پاٹل اور ایک پول اور بھی ہے باز کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تین ہی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ سناقت اگر نفظ آیا ہے اور سلاقت انصاف آیا ہے تو لہذا ہر ہر نصب کے ساتھ ایک ایک طلاق واقع ہو جائے گی نقطی ہے پیسیر و سلاحل کیونکہ ہر نصب وہ اپنی ذات میں کامل ہے پیسیر و سلاحل تو لہذا اس وجہ سے تین طلاق واقع ہو جائے گی تو بہت سال یہ بات ثابت ہوئی کہ طلاق ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ان کی تجزی نہیں ہوتی جو ہے میں ٹکڑی ہی صحیح سے نہیں ہو سکتی ربو بولا سلاس بولا نصب کا لفظ کیا تب بھی ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی واقعی اچھا کل سے انشاءاللہ آپ کو یہی سے ادایا کا سبق ہمارے دوست ہیں اور موڑا گھر